اللہ اللہ خالہ کا سب آسماوات اللہ نے سات آسمان بنائے ومن الرد مثلاََ اتنی ہی زمینیں بنائیں یہ تنظر الام ربین بیچ میں اللہ کا آرڈر چلتا ہے لتا من تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے ان اللّہ آلّہ کلش ان قدیر اللہ چیز پہ قادر ہے ہم نے زمین و آسمان بنائے تاکہ تم جان لو کہ اللہ قدیر ہے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 اس بندے کا نام وہی ہے جو اس کے والدین نے رکھا ہے عبد العلیم اچھا عبد العلیم کو عبد القبیر بول دو اوے عبد القبیر ادھر آ اس کا نام عبد العلیم ہو وہ آئے گا ہاں نہیں آئے گا حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے وہ کہہ تم آئے کیوں نہیں تم نے مجھے بلایا ہی نہیں بولے تیرے نام کا ترجمہ کر کے بلا رہا تھا نا میں عبدالعلیم اور عبد القبیر علیم اور خبیر کا معنی ایک نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے عظیم اور کبیر کا معنی ایک ہوتا ہے عظیم بہت بڑا کبیر بہت بڑا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 یہ اللہ کا فعل ہے اب اس کا نام بنا دو آنے والا اللہ تعالیٰ کا نام ہو گیا نعوذ بلّہ آنے والا یہ تو کوئی بات نہیں اللہ کے فعل سے اللہ کا نام بنا دینا اللہ فرما دے ہیں یخادعون خوا دے اللہ و ہوا اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ ان پر ان کا دھوکا لٹاتا ہے تو اللہ کا نام رکھ سکتے ہو دھوکا لٹانے والا یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی تو اللہ تبارہ کا وطالہ کے نام وہی ہیں جو اس نے خود رکھے ہیں